السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری کراچی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 أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مشغل الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفه نفسه قد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم بکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابراہیم اوکم صلاۃ وسلم اس وقت ایان تشریق گزر رہے ہیں آج ذلحج کی بارہ تاریخ ہے کل تیرہ تاریخ ایام شریر تین دن ہے دس الحج یوم النحر ہے جو اس کا شہری نام ہے اور اس کے بعد تین دن گیارہ بارہ اور تیرہ یہ ایمت شریر کل مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ایام تشریق کے احکام یہ ہیں کہ ان میں خوب کھایا کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نہ ایام و اقلم و یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اور خوب کھانا چاہیے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھایا کرتے تھے لیکن ان دنوں میں آپ کی ہدایت ہے آپ کی ترغیب ہے یہ کھانے اور پینے کے دن ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے ان کا ڈیکار نکل گیا اور آپ نے آواز سن لی فرمایا کہ کفا ان جسا یہ ڈکار بند کیا کرو مسجد میں ڈیکار نہ لیا کرو مسجد میں ڈیکار لینا مسجد کے ادب کے خلاف اور اگر آئے تو اس کی آواز کو دبا لینا چاہیے یہ افسوس ناک بات ہے کہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور کھاتے پیتے لوگوں کے علاقوں میں مسجد میں یہ بےودگی بہت ہوتی ہے اللہ کے نبی نے کیا فرما کو جیسا کہ ڈکار کی آواز بند کرو ہم سے آگے کیا فرمایا فن اکثر نات شب فنیا ات والے ہوم فاقت یوم النیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے تبھی تو آتا ہے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن انہیں لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے میدان محشر میں ان کے فاقے بہت طویل ہوں گے جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پھر ڈکاریں لیتے رہتے ہیں ابو جو یہ فرمان سن کر سناٹے میں آ گئے اور اس کے بعد ان کا زندگی بھر کا یہ معمول بن گیا کہ اگر دوپہر کا کھانا کھاتے تو رات کا نہ کھاتے اور رات کا کھاتے تو دن میں نہ کھاتے ایک ٹائم کھانا کھایا کرتے تھے مگر ان دنوں میں خصوصی اجازت ہے نہ یام و اقلن مشور میں یہ کھانے اور پینے کے دن ان میں کھاؤ پیے ہو ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ ان دنوں کا روزہ حرام ہے نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن میں یو دو دنوں کے روزے سے اللہ کے نبی نے روکا ایک یوم الفطر عید الفطر کا دن اور دوسرا یوم الاضحی دز الحج اور جو باقی تین دن ہے فرمایا کہ دن مشروب یہ کھانے اور پینے کے دن ہے معنی ان دنوں پہ روزہ رکھنا ناجائز ابھی ہم نے تین دن قبل ایک روزہ رکھا تھا یوم عرفہ کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا احتساب اور افسانت اللہ تھے یا بسنعت الماویت یقین ہے کہ یہ روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک گزرا سال سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ دن تو وہی ایک دن کے روزے کا اتنا اجر ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے وہی روزہ اگر آج رکھیں گے تو حرام اور ناجائز روزہ بھی وہی ہے دن بھی وہی ہے یہاں فرق کیا ہے یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق ایک شخصیت ہے جس کا نام نامی محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما دیں کہ فلاں روزہ رکھو رکھنا ہے فلاں نہ رکھو نہیں رکھو یہ دین دین اتباع ہے فلاں روزہ کیوں رکھو اور فلاں کیوں نہ رکھو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں یہ معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے پیارے رسول کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر آئے جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام جہاں علت کیا ہے آج روزہ کیوں نہ رکھیں یوم عرفہ کا کیوں رکھیں یہ علت شریعت نے بیان نہیں کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے بیگمبر نے رکھا اور آج کا نہیں رکھا یہ سب سے بڑی حکمت رسولمین جو چیز رسول دے دے اسے لے لو کیوں دی اللہ اعلم اور جس چیز سے رسول روکے اس سے بعد آ جا کیوں اللہ اعلم بس امرحی میں جو بنیادی نقطۂ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور یہی دین اسلام کی سب سے بڑی حکمت فلاں کام کیوں کریں اللہ کے بیگمبر نے کیا حکمت کیا ہے اس کی یہی کہ اللہ کے بیگمبر نے کیا یہ فضیلت بھی ہے حکمت بھی ہے علت بھی ہے اور یہی ایک بندے کا انتہائی خوبصورت ایمان ہے کہ وہ دین کو نے اتبا سمجھتا دین نے عقل نہیں سمجھتا جو آ گیا اس کو قبول کر لو اور جس چیز سے روکا گیا اس کی نہیں کو مان لو عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں امام راضی رحمہ اللہ یہ رئے کے امام تھے کچھ عرصہ معتزلی فکر پر قائم تھے جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں حتیٰ کہ شرع حقائق اگر ذاتی عقل کے خلاف ہوں تو شرع حقائق کا بھی انکار کر دیتے ہیں ایک دفعہ رے سے یہ نیشا پور گئے یہ دونوں خراسان کے علاقے تھے اس دور میں جہاں آج کل روس ہے اور ایران اور افغانستان وغیرہ یہ پورا پرانے دور میں خوراسان کہلاتا تھا تو ریس ہے نیشا گر گئے شاگردوں کے طرح ملی وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑا ایک جھمگٹا جمع ہو گیا اور انہیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں ایک گلی سے گزرے وہاں گھر کی دہلیز پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی پوچھا کہ بچوں یہ, یہ کون شخصیت ہے اتنا ان کو استقبال دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ امام راضی فخر الدین راضی اچھا ان کا کارنامہ کیا ہے کوئی ایسا تمیز جس کی بنا پر یہ اس اکرام کے لائق ہیں ایسا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سو عقلی دلائل دی سو عقلی دلائل اس گڑیا کا جواب اللہ اکبر ان کو سو عقلی دلائل دینے کی ضرورت کیا پڑی قل حلہ و احد کافی نہیں ان کے لیے ولہ الخال الباری المصور الحسن ان سے پوچھو یہ کفایت نہیں کرتا ان اللہ قال و رب ان کو کافی نہیں سو عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس کے لیے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے سو شبہات پیدا ہوئے ہوں گے جن کو ظاہر کرنے کے لیے لی استدلال کی ضرورت پڑ گئی امام راضی نے یہ باتیں سن لی اور وہیں ایک دعا کی اللہ منی اصالوں کا ایمان کا ایمان ہے عجائز نیشا پور یا اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما دے جو نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کا ایمان ہے پڑھی لکھی نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے وجود حق کے تعلق سے کتنے ان کے صاف قلوب و اذہان ہیں یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی ایمان ہے فرما دے جیسا ایمان ڈیشا گور کی بوڑھیوں کا ہے تو اس گڑیا عورت نے دین کی حقیقت وعدے کر دی جتنے بھی شرعی مسلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہی کافی ہے بس قرآن و حدیث نبیر اسلام کا فرمان نبی نبیر اسلام کے ارشادات کرانی اب آج روزہ کیوں نہیں رکھنا اللہ کے نبی نے نہیں رکھا نوز الحج کو کیوں رکھا اللہ کے نبی نے رکھا فرق تو کچھ نہیں یہ بھی روزہ وہ بھی روزہ یہ بھی دن ہے وہ بھی دن ہے فرق کیا ہے محمد فرق بین انار سے سلدار سے آپ قربانیاں کر رہے ہیں بینڈے بکرے چھترے دمبے گائے اونٹ ذبح کر رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں بکرے کا کھاتے ہیں گائے کا کھاتے ہیں کچھ نہیں چاہے دو دو چار چار کلو کھا جاؤ اونٹ کے گوشت کی ایک بوٹی چکھ لو وزو کرنا پڑے گا کیوں یہ بھی گوشت ہے وہ بھی گوشت کیا فرق ہے گوشت دھونے میں دونوں برابر ہیں بکرے کا گائے کا گوشت بے تو ہاشا کھا جو کچھ نہیں آپ کا وضو برقرار ہے اونٹ کا گوشت ایک بوٹی کھا لو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا توجہ رسول اللہ علیہ وسلم من لحم نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کیا ایک اتنے توجہ وضو کرو اونٹ کا گوشت کھا کے یہاں عقل انسانی فیل ہے لوگ توجہ کرتے ہیں یہ وجہ ہوگی وہ وجہ ہوگی لیکن یہ وجوہات شریعت نے بیان نہیں کی ہمارے سامنے ایک ہی نقطہ ایک ہی حکمت ہے اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد آپ کا عمل اونٹ کا گوشت کھا کے وزو کیوں کرنا اللہ کے نبی نے کیا اور حکم دیا باقی گوشت کھا کر کیوں نہیں اللہ کے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان اپنے آپ کو اپنی عقل کو اگر جھکا دے دینِ متین کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سامنے تو یہ اس کی تمام تر سعادت ہے اور جو لوگ عقل پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹامو ٹوئیاں مارتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں گھر میں اولاد ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں بیٹی ہوتی ہے بیٹا ہوتا ہے بچے کے دودھ کی دو سال کی عمر ہے دو سال تک دودھ پی سکتے اور شریعت نے ان کے پیشاب کو پاک قرار دیا اگر صرف ان کی دودھ ہی خوراک ہو اور خوراک اگر ساتھ شامل ہو جائے تو اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس پر چھڑکاؤ کافی ہے پانی چھڑک دو کپڑا پاک ہو جائے بچی کر دے تو اس کو دھونا ضروری وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان اور دونوں نے پیشاب بھی ہے ایک کو دھونا ہے اور ایک کو چھڑکاؤ سے پاک کر لینا کافی کیا فرق ہے لوگوں نے توجیہات کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے فرق محمد ان فرق انداز اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان آپ کا ارشاد گرامی آپ کا عمل یہ دین کی روح ہے اور یہی فلسفہ قربانی عدقاد رب اسلم اسلم رب المین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام سے کہا ابراہیم میرا فرما بردار بن جائے ارض کیا کہ فرما بردار بن چکا ہوں میں چرا فرما بردار ہوں. پھر جو حکم آیا اس کو قبول کیا سر تسلیم خم کیا بعد ایسے احکام تھے کہ ان کی وجہ پوچھ سکتے تھے اللہ تعالی نے کہا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میری توحید سنا کھڑے ہو گئے قوم کو جمع کر کے میرا پیغام توحید پہنچاؤ پہنچا دیا جاؤ نمرود کے ایوانوں میں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچاؤ چلے گئے ان بتوں کو توڑ دو حالانکہ وہ فرد واحد ہے مقابلے میں نمرود ہے اور پوری اس کی طاقت ہے فوج ہے سپاہ ہے کوئی پرواہ نہیں کی موقع ملتے ہی سارے خطوں کا پانچا کر دیا گھر چھوڑ دو چھوڑ دیا بتن چھوڑ دو چھوڑ دیا تنہائی تو محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی رب حگلی من الصالحین اے اللہ نیک بیٹا تھا فرمت کبشر نہ ہو بے غلام حلیم ہم نے ایک برد اور تحمل والے بیٹے کی بشارت دی اتنا تحمل والا کہ آگے چل کر چھری کے نیچے صبر کر جائے گا بدقرفی کتاب اسماعیل ان کا صادق الوعد سچے وعدے والے ابراہیم جس بیٹے کو تم نے مانگ مانگ کر لیا ہے تاکہ تمہاری تنہائیوں کا غمخار بن سکے مورس بن سکے اسے اور اس کی والدہ کو چھوڑا جنگل میں جگہ کا تو آیوجن کر دیا گیا اور یہ جگہ وہی ہے جہاں اللہ کا گھر آج تعمیر اس وقت جنگل ویا بان تھا ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور اللہ سے بیٹھا ناگا تاکہ انسیت کا سامان حاصل ہو جائے اور مرنے کے بعد مشن کا وارث بن جائے اللہ تعالیٰ نے اور تنہا کر دی بیٹے کو اور اس کی والدہ کو دونوں کو چھوڑا کو کوئی سوال نہیں کیوں کیا حکمت ہے کیا علت ہے کیا فلسفہ اس کے پیچھے اسلم تو جو ربد المین میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا اس کے سارے فرامین کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا یہ فلسفہ قربانی اور یہ دین کی روح ہے جو حکم آئے جو فرمان اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے کوئی شک شب و شبہ نہیں کوئی ریب نہیں کوئی تردد نہیں کوئی خلجان نہیں کوئی تنگی نہیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں دل کے گہرائیوں کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مان ل اس لیے عبداللہ بن عمر سے ایک ساحل نے پوچھا کہ ظہر میں قراج جہری کیوں نہیں عصر میں قراج جہری کیوں نہیں مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں کرا جہری ہے نمازیں وہ بھی ہیں نمازیں یہ بھی ہیں کچھ نمازوں میں سرری خراج کچھ میں جہری کیوں کیا حکمت کیا حکمت بتائی کہ جہر نے فیما جہر رسول اللہ عصو ساسر نے فیما اسر رسول اللہ, اصر رسول اللہ کہ میرے بھائی جس نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جہر اچراد کی ہم نے بھی جہری کی جس میں آپ نے سری سریت کی ہم نے بھی سری کی اتباع یہ حکمت ہے یہ عزت ہے جن لوگوں کو یہ وصف حاصل ہو جائے وہ بڑے اللہ کے مقرب ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو پہلی صفت بیان کی متقین کی وہ دلدل متحقین اللہ دینا بالغیب یہ ان کا متمیز ایک وصف ہے متقین کا ایمان بالغیب بن دیکھے ایمان بن دیکھے ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حکمت اور بجا معلوم ہو یا نہ ہو بس ایمان لانا ہے ماننا پچھلی قومیں اس امتحان میں ناکام ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسلائی کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی کہتے ہیں کہ آرین اللہ جہر اللہ تعالیٰ کو سامنے لاؤ ہمیں دکھاؤ دیکھیں گے پھر مانیں گے اور عبادت کریں گے ناکام ہوگے بالکل خود رسالت ہی میں آپ صلی اللہ تشریف لائے تو گفار قریش نے بھی اسی قسم کی جہالت کا مظاہرہ کیا تھا اوتر کافی سما وزن رقیم یہ کہتاب نکرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم یہاں بیٹھے ہیں آگ بھی ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جاؤ پرواز کر جاؤ پھر مانیں گے لیکن اتنا کافی نہیں واپس آؤ تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکتے ہوں پھر ایمان لے آئیں گے کہ آپ اوپر گئے رب کے پاس رب آنے سے آپ یہ کتاب لے کر آئے ہیں پھر قبول کر لیں گے اللہ تعالی نے دلوں پر مہر لگا دی اور اس کے مقابلے میں صحابہ کا ایمان اللہ دین اب ایسا قوی ایمان غیب پر ایمان لانے والے بن دیکھے ایمان لانے والے اور ایسا ایمان کہ اس کی حکمت اور علت معلوم ہو یا نہ ہو بس تسلیم ان کے ایمان کا اعجاز ہے یہ بنیادی وصف صحابہ کا بیان ہوا بنی اسرائیل کے ایمان کے مقابلے میں انہیں تو دو نمازیں دی کہیں نہیں پڑ سکے حالانکہ طاقت بھی زیادہ تھی وسائل بھی زیادہ تھے صرف دو نمازیں اور ادھر اللہ کے پیارے بحمبر کے صحابہ پر نمازیں فرض ہوئیں کچھ نمازیں اور بھی تحفت دی گئی نفل کی صورت میں اور صحابہ نے ایسا ان کو ادا کیا کہ قرآن نے دوسرا رس ان کا بقیمون سلا نمازوں کو قائم کرتے ہیں کیونکہ پچھلی قوموں کی جاہلیت کا سامنا کرنا پڑا تھا دو نمازیں نہیں پڑھ سکے موسا علیہ السلام نے کہا بھی تھا میں راج کیا اتنی جربت تو بنی اسرائیل میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے طاقت میں وسائل میں فارغ البالی میں تم سے کہیں آگے تھے اور دو نمازیں قائم نہیں کر سکے تم پچاس کیسے پڑھو گے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کا سوال کیا ہے تخفیف کر دی گئی اور باقی پانچ نمازیں رہ گئی مسر پھر کہا ایک چکر اور لگا لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں لاج بدت الق اللہ یہ ہمارا ایک حتمی فیصلہ تھا جو ہم کر چکے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ایک بات ضرور ہے ہننا خمسون. ہننا خمسون. تعداد کے اعتبار سے نمازیں پانچ ہیں مگر ثواب کے اعتبار سے پچاس جو پچاس بعدوں کو اجر و ثواب تھا وہ برقرار ہے تعداد کم کر دی گئی ہے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل سماحت کی دلیل آسانیاں پیدا کر دی تعداد گھٹا دی ہے اجر نہیں گٹایا ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے میں مال خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر اس کا معنی اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں یہ اس قوم کی جہالت اس کا سامنا کرنا پڑا یہ امت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے والے ابو دہدار رضی اللہ چھ سو کا باغ جنت کے ایک درخت کو خریدنے کی خاطر پورا باغ دے دیا اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ کب میں نے جبھی دہدا ہے پھر جنت جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے دیکھ رہا ہوں جن پر ابو تحدا کا نام لکھا ہوا یہ سارے پھل ابو تحدا کے ابو طلحہ نے پورا باغ دے دیا وہ باغ تو سرو المسل تھا پورے عرب مشہور باغ تھا کھڑے کھڑے دے دی ادھر بنی اسرائیل فقیروں اللہ ہم سے مال مانگ رہے مانا اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ ہم مالدار ہیں اور ادھر صحابہ کرام وہ بھی جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں خوب خرچ کرتے ہیں یہ تین ان کے بنیادی وصف جن کو سب سے پہلے قرآن نے اٹھایا اور ذکر کیا بنیاد کیا یوں مینون اب بن دیکھے ایمان لانے والے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا قبول ہے تسلیم ہے کیا حکمت ہے کیا علمت ہے اس سے کوئی سروکار نہیں زہر کے چار فرض ہیں قبول اثر کے چار فرض ہیں قبول مغرب کے تین ہیں قبول عشاء کے چار ہیں قبول فجر کے دو ہیں قبول یہ دن جو گزرے ہیں ان میں اسی تسلیم اور قبول کے نمونے آپ کے سامنے آ فلاں مقام پر چلو چل پڑے فلاں مقام پر دوڑو دوڑ پڑے چادریں پہن لو اوڑ لے فلاں مقام پر کندھا دنگا کر لو کر لیا فلاں مقام پر اللہ کا ذکر کرو خوب ذکر کیا فلاں مقام پر سو جاؤ سو گئے مضدلفہ کی رات اتحاد کے رنگ ہیں نہیں جانور صبح کرو جانور صبح کیے اطاعت کے رنگ ہے. اور جو برضاور رغبت اور پورے انشرا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کر لے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بس ایمان بالغیب کا ذکر کیا کہ جو لوگ ہمارے احکام کو شریعت کو بلا چو شرا تسلیم کر لیتے ہیں بغیر کسی استفسار کے اور بغیر عقلی منہ کے بس رب کا فرمان ہے ٹھیک ہے اس کو قبول کرنے تو ان دنوں میں یہ فلسفہ بھی قابل خور قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی سیرت کا نچوڑ کیا ہے اسلم رب العالمین یا اللہ تیرا متحد تیرا فرما بردار تیرا فرما بردار چلو امتحان لے لیتے ہیں اسی بیٹے کو ذبح کر دو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے فلما مار غصہ آ گیا انی ارافل منا میں بیٹے کو ساتھ لے کے جا ذبح کرنا تو وہاں کھڑا کر لیا بیٹا نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر تیرا کیا خیال یا آبت فائل ابا جان یہ خواب نہیں یہ اللہ تعالی کا آرڈر ہے اللہ کا حکم اسے فوراً کر جائیے کوئی تاخیر نہ کوئی سوال نہیں کیا بیٹا کیوں جمع کرو تو اسے دعائیں مانگ مانگ کر لیے چھیاسی سال کی عمر میں تو نے دیا ہے اور جمع بھی کروا رہے کوئی سوال نہیں اللہ کا حکم انتصال امر ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز پھر اللہ نے ایک انعام دے دیا آزمائشیں مسلط کی کڑی آزمائشیں اور ابراہیم علیہ السلام سرخرو خاوض ہوئے بد ط ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا بد اللہ ابراہیم خلیل اپنا خلیل بنا لیا اپنی خلت کے لیے چن لیا ان کڑی آزمائشوں کے بعد ایک مسجد میں امام فجر کی جماعت کرا رہا تھا یہ آئے تھے آ پیچھے ایک عربی کھڑا تھا بت طاقت اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تو عربی نماز میں بے ساختہ بول اٹھا لقت قرت آئے ام, ام ابراہیم ابراہیم کی ماں کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوئی ہوں گی جب اسے علم ہوگا کہ میرا بیٹا اللہ کا خلیل ہے بہت بڑا اعزاز ہے کائنات میں صرف دو شخصیتوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول سید والد حبیب کبریا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دو شخصیت خلیل بنی لیکن بڑے کڑے امتحانوں کے بعد سچی جو ایک انقیاد ہے اور سچا قبول ہے اسے آزمانے کے بعد یہ بڑی فراغت کے اوقات ہیں کھاؤ پی اور کچھ غور بھی کرو کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اصل بندے کی عظمت اللہ تعالیٰ کا قرم پختہ ایمان سے حاصل ہوتا ہے پختہ ایمان سے جس میں تسلیم کی یہ کیفیت ہو یقین ایسا ہو کہ پہاڑ جیسا ٹھوس مکمل بصیرت انشراء صدر ہو نبی اسلام کی حدیث ہے لو عور ایمان ہوئی بکر اللہ ایمان عہد الارض لراجا ایمان ایمان بکر ابو بکر صدیق کا ایمان اگر تمام اہل زمین کے ایمان پر پیش کیا جائے مقابلہ کیا جائے ایک طرف اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان دوسری طرف پوری دنیا کا ایمان ہے ابو بکر کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر غالب ہوگا اور راجے ہوگا کیا سمجھے یہ ایمان کی قوت اللہ تعالی نے جو ان کو ایمان دیا تھا وہ ایمان کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا انبیاء کی ذات کے بعد یہ ایمان کی دولت ورنہ عمل میں تفاوت ہو سکتا ہے ابراہیم ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوئے تھے خالد بہت سے صحابہ شہید ہوئے جیسے مصربن بن عمر عمر بن خطاب عثمان غنی امیر حمزہ سب شہادات ہیں. ابو بکر کو شہادت حاصل نہیں ہوئی مگر ان سے افضل تھے اللہ کی رحم میں بعض صحابہ کو بڑا جھنجھوڑا گیا ستایا گیا بلال حبشی نے عمار ابن یاسر ہیں ان کے بوڑھے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ کھولتا پانی جسموں پر ڈالا گیا پتھروں پر گھسیٹا گیا بے تحاشہ جھنجھوڑے گئے اب وہ کسی پر یہ تکلیفیں نہیں ٹوٹی مگر وہ ان سے افضل ہے یہ فوقیت کس بات کی ہے یہ قوی ایمان کی اور قوی ایمان کیسے ہوتا ہے تسلیم رضا قبول انقیاد جذبہ اطاعت اللہ کے نبی میں سے لوٹے اور آ کر خبر دی کہ رات میں مسجد اقسا گیا تھا اور وہاں سے ساتو آسمان کی سیر ہوئی جنت جہنم سب دیکھے اور ابو چہل کو موقع مل گیا بس آج تو بات ختم ہو گئی کون مانے گا اس کو ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے ہیں ان کا گھر کچھ دور تھا ابو بکر تم نے سنا تمہارا پیغمبر کیا دعویٰ کر رہا ہے تم جیسے زیرو ایک انسان کا امتحان ہے آج کیا دعویٰ کیا کہ راتوں رات وہ رات مسجد اکثا کہ ہمارے پاس تیز رفتار جانور ہم یہ سفر چھ مہینے میں کرتے راتوں رات چلے گئے پھر آسمانوں پر گئے ساتوں آسمانوں پر پھر جنت دیکھی جہنم دیکھی واپس بھی آ اچھا اللہ کے بیگمبر نے کہا ہے ہاں کہا ہے فرما میرا ایمان ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ابو بکر عقل مانتی ہے فرما عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے یہ ہے جذبہ قبول کس کے اندر ہے یہ آج اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبیر اسلام کی حدیث کو سن کر اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیں اپنے برادری کی بات کو چھوڑ دیں باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیں کہ یہ نبیر اسلام کی حدیث ہے بالکل واضح فرمان ہے نہیں کیسا ایمان ہے یہ بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے چنانچہ یہ جو فلسفہ قربانی اس کے پیچھے ایک طویل جذبہ اطاعت تھا قبول و تسلیم اور رضا ہے انشراہ صدر کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نور یہ شریعت اور یہ دین اور یہ علم اللہ کا نور ہے صحیح معنی میں اس کو دلوں میں اتار لو تو پھر ہر چیز کو ماننا آسان ہو جائے گا کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی تو ہم نے بات کہاں پہ شروع کی روزے سے بات کافی پھیل گئی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل جو حاصل دین ہے وہ امام الانبیاء کی اتباع ہے یا یادین امن عصی اللہ وسیع الرسول بلاطف ذیل آما الخو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ایک چیز اور اختصار سے عرض کر دو وہ چیز بھی تفصیل سے بیان کرنی تھی مگر یہ پہلا نقطہ کچھ طویل ہو گیا ہم نے جانور ضلع کیے ہیں اور کر رہے ہیں اور کل کریں گے انشاءاللہ مزید اللہ کے نبی کی ہدایت ہے امرانہ ان نستشرف العین اور قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح چیک کر لیں بہنگا نہ ہو اور کان کٹا نہ ہو سینگ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کمزور تو نہیں ہے اتنا کمزور کہ وہ کمزوری آنکھوں کو کھٹکتی ہو بیمار تو نہیں ہے لنگڑا تو نہیں ہے کوئی عیب نہ ہو عیب اگر ہوگا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی اور عیب اگر قربانی کرنے والے میں ہو اس کا کیا بنے گا وہ تو جانور ہے جو چھری پھیر رہا اس بیچارے چارے پر اگر وہ خود ہی عیب دار گندا قیدا غلیظ شرک و بچس الفا ہوا بے نماز حلیق و لہ لیا چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور معصیتوں اور فسق و فجور کا مرتا بکرا تو خرید لیا بے عیب. اپنے عیب کب دور کریں گے تمہارے سارے عیوب کا منبع جو ہے وہ دل ہے اللہ فی جسد الف ادا سلوح سلوح جسود کلو ویدا فصد فسد جسود و فسدت فسدت کلو اللہ وحی القلب. اس ڈھانچے میں لو تھڑا ہے ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے آنکھیں بھی درست ہیں کان بھی درست ہیں زبان بھی درست ہے ہاتھ پاؤں بھی درست ہیں وہ ٹکڑا اگر فاسد اس میں بگاڑ آ گیا تو آنکھیں اور کان اور زبان اور ہاتھ پاؤں سب میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے دل جو ہے رئیس الاعضاء ہے تمام اعضاء کا سردار ہے اور سردار اپنے رعا کو حکم دیتا ہے فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو تو سارے ادا کو حکم اور آرڈر دل کی طرف سے جاری ہوتے فلاں چیز دیکھو فلاں چیز نہ دیکھو دل میں اگر بگاڑ ہے تو سارے آرڈر بگاڑ پر قائم ہوں گے پھر آنکھوں کو جو آرڈر جاری ہوں گے وہ بگاڑ پر ہی ہوں گے موسیقی دیکھو فلمیں دیکھو بے فرد عورتوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ کی معیشت کے پروگرام دیکھو یہ بیمار دل کے آڈر اور اگر دل میں تخبار پر ہی اس اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہے تو پھر نہیں دیکھو معاشیت کے پروگرام نہیں دیکھو آنکھوں سے کیا دیکھو قرآن دیکھو قرآن پڑھو رزق حلال کے مبارک دیکھو صالحین کے چہرے دیکھو ان کی زیارت کرو اللہ کے لذا کے لیے یہ متقی دل کے احکام ہے دل میں اگر تقوع ہے تو زبان کو احکام جاری ہوں کہ تقوا پر مبنی غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی جھگڑا اور فساد نہیں کرنا اور ہم تو جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑے کے لیے مورچے مساجد کو بنا رکھے ہو سکتا ہے گھر میں بیوی کان پڑوا کے جوتے مارتی ہو مگر اللہ کے گھر میں آ کر چودھری بن جاتے زور زور چیخنا چلانا یہ مساجد کی بے حرمتی مسجد اللہ کے شاعر میں سے تم حق پر کیوں نہ ہو مسجد میں چیخنے کی تمہیں اجازت نہیں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں جو جھگڑنا دے چاہے حق پر کیوں نہ ہو ایک عالی شان محل جنت کے وسط میں کیونکہ وسط کا علاقہ قیمت ہی ہوتے صدر کراچی کا وسط ہے اور وہاں کی زمینیں عام زمینوں کے مزید قیمتی ہوں گی یہ حدیثیں کہاں گئی حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کے تقوی کی خماز ہیں یہ چیزیں دل میں اگر بگاڑ ہے جسم کے اعدا کو احکام جاری ہوں گے بگاڑ پر اور دل میں اگر تخوا ہے دل لاہیت اور خشیت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے انابت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو سارے عوامر جو ہیں وہ تخوا پر قائم ہوں گے تو بے عیب جانوروں کے گھروں پر چھری پھیرنے والوں اس موقع پر اپنے عیب کی طرف بھی نظر ثانی کرو اور اگر کچھ کمی ہے کچھ عیوب ہیں تو ان سے توبہ کر لو بڑے مبارک دن ہیں یہ بڑے مبارک دن اور باقی ان دنوں کی فکا یہ بھی ہے کہ کثرت سے تقبیرات پڑھو جو تکبیر مقید ہے نمازوں کے بعد خوب پڑھو اور کب تک پڑھنی ہے کل مغرب کی اذان تک سورج کے ڈوبنے تک تکبیرات پڑھتے رہو عنابت اللہ ہو تحبت النسور ہو اپنے اوغ کی نشاندہی کر کے ایک ایک عیب سے توبہ کر لو پتہ نہیں یہ وقت آخری کب آ جائے اللہ رب العزت ہمیں عنابت کا راستہ عطا فرما دے توبۃ نصوح کا راستہ عطا فرما دے عمل سادے کا راستہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اپنی رحمت اپنی مغفرت اور اپنی محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما لے دنیا میں مرنے کے بعد بھی اور کل قیامت کے دن بھی اس کی رحمت کے سہارے کے سبب کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی سہارے کی طلب ہے اللہ کے پیار بغمر کی دعا میں تھی رحمت کا ارجو فلا تقلنی نفسی عین تک رحمت کا امیدوار ہوں اپنی رحمت سے کاٹ کر مجھے میرے سپرد ایک پل بھر بھی نہ کر دینا ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سہارا تھا فرماد اور ہمیں توبتح کی توفیق عطا فرماتا الحمد للہ وباد بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی رب العزت تمام بیماروں کو صحت کام اللہ عاجلہ عطا فرما دے اور آفیت کی زندگی عطا فرما یہ آج کا اعلان مدرسہ عربی یا دارالقرآن الحدیث مہڑ جلا دادوں کے لیے ہے یہ بڑا ایک قدیمی ادارہ ہے جو ایک عرصے سے قرآن پاک کی خدمت کرتا رہا ہے بڑے نام پر قوق قرا اور حفاظ اس ادارے نے پیدا کیے ہیں جو پاکستان میں بھی اور باہر بھی کراد کے شعبے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ہماری جماعت کے نام پر قاری قرآن قاری سعیدہ مسلم والے ان کے والد نے یہ ادارہ قائم کیا تھا ابتداء میں یہ حنفی تھے اور پھر اندار برعزت نے اللہ حدیث ہونے کی توفیق صلفی ہو گئے اور یہ ادارہ بھی اللہ حدیثیت کی طرف تعویل ہو گیا تو جو ان کے پرانے معاونت سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اتنی بڑی قربانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ سال میں ایک بار ساتھی ہی آتے ہیں اپیل کے لیے تو آج یہاں موجود ہیں قاری صاحب مرحوم بھی فوت ہو گئے ان کے بیٹے قاری عبدالجلیل جنہوں درس نظامی ہمارے واحد میں کیا ہے کراچی میں اور اس ادارے کا انضام سنبھالے ہوئے ہیں تو آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو مسجد ساتھ تعمیر ہے اور اس ادارے کی سرپرستی آپ اپنے اس تعاون کے ذریعے کریں اللہ تعالیٰ یہ تعاون قبول کر لے اور آپ کو علم کا سرپرست بنا دیں اور یہ تعاون اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنا دے جس کا اجر رہتی دنیا تک آپ کو ملتا رہے یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمیں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہے آپ تعاون کریں اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور اللہ رب العزت ان دینی اداروں کو قائم دائم رکھیں